قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا, واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كَانَ غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا والله جعللکم الارض بسطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن اپ کی طرف بلایا مگر میرے بلانے سے یہ بھاگنے میں اور بڑھتے ہی گئے میں نے جب کبھی انہیں آپ کی بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور اڑگ گئے اور سخت سرکشی کی پھر میں نے انہیں باواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے علانیاں بھی کہا اور چپ کے بھی اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑے بخشنے والے ہیں وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دیں گے اور تمہیں خوب پیدر پہ مان اور اولاد میں ترقی دیں گے اور تمہیں باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں نکال دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ انہوں نے تمہیں مختلف طور سے پیدا کیا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے اور تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائیں گے اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالیں گے اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے نو علیہ السلام کی قوم کی ہردرمی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک لمبی مدت میں کس کس طرح نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشت و ہدایت کی طرف بلایا قوم نے کس کس طرح اعراض کیا کیسی کیسی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ن علیہ السلام کو پہنچائی اور کس طرح اپنے ضد پر اڑ گئے نُ علیہ السلام بطور شکایت کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ اہ رب العزت میں نے آپ کے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی آپ کے فرمان علی شان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات بلکہ دھن باندھے ہر وقت انہیں راہ راست کی طرف دعوت دیتا رہا وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے حق سے روگردانی کرتے رہے یہاں تک ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤ رب کی بات سنو تاکہ رب بھی تمہیں بخشے لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا بھی گنوارہ نہ کیا کان بند کر لیے یہی حال کفار قریش کا تھا کہ کلام اللہ کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے جیسے اللہ کا ارشاد ہے وہ قال الدین کا فرولاسما اولیحد القرآن والغَفی لاءم تغلیبون یعنی کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جاتا ہو تو شور غل کرو تاکہ تم غالب رہو قوم نوح نے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی وہاں اپنے منہ بھی کپڑوں سے چھپا لیے تاکہ وہ پہچانی بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں اپنے کفر و شرک پر ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباہ حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس سے بے پرواہی کی اور اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹ پھیر لی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے مجمے میں بھی میں نے انہیں کہا سنا بآواز بلند بھی ان کے کان کھول دیے اور بسا اوقات ایک ایک کو چپ کے بھی سمجھایا غرض کے تمام جتن کر لیے کہ یوں نہیں یوں سمجھ جائیں اور یوں نہیں تو یوں راہ راست پر آ جائیں میں نے ان سے کہا کم از کم تم اپنی بدکاریوں سے توباہی کر لو وہ اللہ غفار ہے ہر جھکنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور خواہ اس سے کیسے ہی بد سے بدتر اعمال سرزد ہوئے ہوں ایک آن میں اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ تمہیں تمہارے استغفار کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور درد دکھ سے بچا لیں گے فائدہ وہ اللہ تم پر خوب موسلادھار بارش برسائیں گے یہ یاد رہے کہ قید سالی کے موقع پر جب نماز استثقہ کے لیے مسلمان نکلیں تو مستحب ہے کہ اس نماز میں اس صورت کو پڑھیں اس کی ایک دلیل تو یہی آیت ہے اور دوسرے امیر المینین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل بھی یہی ہے آپ سے مروی ہے کہ بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلے تو ممبر پر چڑھ کر آپ نے خوب استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی جن میں ایک آیت یہ بھی تھی پھر فرمانے لگے بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہیں طلب کر لیا ہے یعنی وہ کام ادا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمایا کرتے ہیں نع علیہسلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم استغفار کرو گے تو بارش کے ساتھ ہی ساتھ رزق کی برکت بھی تمہیں ملے گی زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے کھیتیاں خوب ہوں گی جانوروں کے تھن دودھ سے پر رہیں گے مال و اولاد میں ترقی ہوگی قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھندے باغات تمہیں نصیب ہوں گے جن کے درمیان چوطرفہ اور بابرکت پانی کی رہل پہل ہوگی ہر طرف نہرے اور دریا جاری ہو جائیں گے اس طرح رغبتیں دلا کر پھر ذرا خوف زدہ بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عدمت کے قائل نہیں ہوتے اللہ کے عذابوں سے بے باک کیوں ہو گئے ہو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن کن حالات میں کس کس لوٹ پھیر کے ساتھ پیدا کیا ہے پہلے پانی کی بوند پھر جامد خون پھر گوشت کا لو تھڑا پھر اور صورت پھر اور حالت وغیرہ اسی طرح دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے ایک پر ایک اس طرح آسمان پیدا کیے خواہ وہ صرف سننے سے ہی معلوم ہوئے ہوں یا ان وجوہ سے معلوم ہوئے ہوں جو محسوس ہیں جو ستاروں کی چال اور ان کے قصوف یعنی گہن سے سمجھی جا سکتی ہیں جیسے کہ اس علم والوں کا بیان ہے گو اس میں بھی اس کا سخت تر اختلاف ہے کہ قواقب چلنے پھرنے والے بڑے بڑے ساتھ ہیں ایک ایک کو بے نور کر دیتے ہیں سب سے قریب آسمان دنیا میں جو چاند ہے جو دوسروں کو مانند کیے ہوئے ہے اور دوسرے آسمان پر عطارد ہے تیسرے آسمان پر زہرہ ہے چوتھے آسمان میں سورج ہے پانچویں آسمان میں مریخ ہے چھٹے آسمان میں مشتری ہے ساتویں آسمان میں زحل ہے اور باقی کواقب جو ثوابت ہیں وہ آٹوے آسمان میں ہیں جس کا نام یہ لوگ فلک ثوابت رکھتے ہیں اور ان میں سے جو شروع والے ہیں وہ اسے کرسی کہتے ہیں اور نوا فلک ان کے نزدیک اطلس اور اثیر ہے جس کی حرکت ان کے خیال میں اور افلاغ کی برکت کے خلاف ہے اس لیے کہ در اصل اس کی حرکت اور حرکتوں کا مبدع ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے اور باقی سب آسمان مشرق سے مغرب کی طرف اور انہی کے ساتھ ہی کواکب بھی گھومتے پڑتے رہتے ہیں لیکن سیاروں کی حرکت افلاغ کی حرکت سے بالکل برعکس ہے وہ سب مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں اور ان میں کا ہر ایک اپنے آسمان کا پھیرا اپنی مقدور کے مطابق کرتا ہے چاند تو ہر ماہ میں ایک بار سورج ہر سال میں ایک بار زحل ہر تیس سال میں ایک مرتبہ مدت کی یہ کمی بیشی بعتبار آسمان کی لمبائی چوڑائی کے ہے ورنہ سب کی حرکت سرعت میں بالکل مناسبت رکھتی ہیں یہ ہے خلاصہ ان کی تمام ترباتوں کا جس میں ان میں آپس میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے نہ ہم اسے یہاں وارد کرنا چاہتے ہیں نہ اس کی تحقیق و تفتیش سے اس وقت کوئی غرض ہے مخصوص صرف اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سات آسمان بنائے ہیں اور وہ اوپر تلے ہیں پھر ان میں چاند سورج پیدا کیا ہے دونوں کی چمک دمک اور روشنی اور اجالا الگ الگ ہے جس سے دن رات کی تمیز ہو جاتی ہے پھر چاند کی مقررہ منزلیں اور بروج ہیں پھر اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے مہینے اور سال معلوم ہوتے ہیں جیسے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی وہ ہیں جنہوں نے سورج چاند خوب روشن اور چمکدار بنائے اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں سال اور حساب معلوم ہو جائیں ان کی پیدائش حق ہی کے ساتھ ہے عالموں کے سامنے قدرت الہی کے نمونے الگ الگ موجود ہیں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا اس مصدر نے مضمون کو بے حد لطیف کر دیا پھر تمہیں مار ڈالنے کے بعد اسی میں لوٹا لے جائیں گے پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں نکالیں گے جیسے اول دفعہ پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور وہ ہلے جلے نہیں اس لیے اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اسی زمین کے کشادہ راستوں پر تم چلتے پھرتے ہو اسی پر رہتے سہتے ہو ادھر سے ادھر جاتے آتے ہو غرض نو علیہ السلام کی یہ ہے کہ عظمت الٰہی اور قدرت ربانی کے نمونے اپنی قوم کے سامنے رکھ کر انہیں آمدہ کر رہے ہیں کہ زمین کی برکتوں کے دینے والے ہر چیز کے پیدا کرنے والے عالی شان قدرت کے رکھنے والے راز خالق الٰہی کا کیا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تم انہیں کی عبادت کرو ان کا لحاظ رکھو اور ان کے کہنے سے ان کے سچے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرو تمہیں ضرور چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ جیسا اللہ کا شریک اللہ کا ساجی اللہ کا مثیل و نظیر کسی کو نہ جانو اللہ کو بیوی سے بیٹوں پوتوں سے وزیر و مشیر سے عادل و نظیر سے پاک مانو اللہ کو بلندی والے اور عظیم و اعلیٰ جانو